کلام رضا کی کیا ہی بات ابام عشق و, محبت، مجدد دین و ملت، رسالت نے اپنے مبارک کلاموں کے ذریعے ایسا عشق رسول کا چمن بویا ہے ایسا عشق رسول کا چمن بنایا ہے کہ آج بھی اس کی خوشبوں سے اس شاق کے دلوں کو معطر اور معمبر کیا جاتا ہے الحمدللہ بہت خوبصورت اشعار ہیں سنتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور یہ بات بڑے اچھے انداز سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج بھی سارے عالم میں اس سچے عاشق رسول کے اِن مبارک کلاموں کا ڈنکا کیوں ہیں خدا اللہ حضرت ہی تو لکھتے ہیں نا گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وام انکار ہے گوج گونج اٹھے گئے رضا سے اللہ گوج گونج گوج اٹھے ماتے رزا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہات میں وامن کار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مید ہاتھ میں وامن کار ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کس کلام کو سننا ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آلہ حضرت امام سنت کے چند موسٹ پاپولر یعنی دنیا بھر میں مشہور جو کلام ہے اگر ان کی لسٹ بنائی جائے تو یہ کلام یہ بہت سر فہرست اور بہت اوپر اس لسٹ میں جگہ بنائے گا جی ہاں آپ بھی اس کلام کو بہت اچھے انداز سے سنتے بھی ہوں گے اور جی بھی چاہتا ہوگا بار بار سننے کو کلام ہی اتنا نرالا ہے کیا خوبصورت اشعار ہے اس کے جاننا چاہیں گے کون سا کلام ہے اس کلام کا نام یوں سمجھیے پہلا مصرا کیا ہے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہ گل زیبا کہ سنا تو بہت بار ہے اور جھوبے بھی بہت بار ہیں مگر آج اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب سمجھ جائیں گے تو سننے کا لطف مزید دوبالا ہو جائے گا پہلا شیر سرور کہوں کہ مالکو مولا کہ گل زیبا کہوں تجھے کہتے ہیں سردار کو مالک و مولا یعنی آقا باغ خلیل باغ تو اپ سمجھ گئے خلیل یہاں کس کا تذکرہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے آپ خلیل اللہ ہیں گل زیبا کس کو کہتے ہیں خوبصورت پھول کو گل کہتے ہیں پھول کو زیبا یعنی خوبصورت اب ائے سمجھتے ہیں کہ شیر کا مطلب کیا بنتا ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو رسولوں اور نبیوں کا سردار کہوں یا اپنا آقا و مولا کہوں حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلستان کا ایک خوبصورت پھول کہوں کیا کہوں کیونکہ آپ میں تو یہ تمام صفات بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں مگر فخر نہیں سبحان اللہ مولانا حسن علیہ خان صاحب انہی خوبیوں کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کرتے ہیں لکھتے ہیں نا عجب پیاری پیاری ہے سورت کسی کی۔ ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی سبحان اللہ جبھی تو ہم نبی پاک علیہ سرات والسلام پر اپنا سب کچھ نشاور کرنا اپنے دین کا اپنے ایمان کا اہم حصہ سمجھتے ہیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے نبی پاک کی تعریف بھی بیان کی جا رہی ہے اور ایک بڑے نرالے انداز میں نبی پاک صحیح عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف آپ کے کمالات ایسے ہیں کہ سبج نہیں آ رہی آپ کو کیا کیا کہا جائے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں خلیل کا۔ گلے زیبا کہوں تجھے سرور کہ ہے کو مولا کہو تجھے سر کہ کے ماں کلاس شیر ذرا سنیے حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے سمجھ لیتے ہیں حرمان نصیب یعنی محروم و بد نصیب یہ اس کو کہا جاتا ہے امید گاہ یعنی امید کے پوری ہونے کی جگہ اس کو امید گاہ کہتے ہیں جانے مراد یعنی مقصد کے حصول کی جان یعنی جہاں سے مقصد حاصل ہوتے وہاں کی جان اچھا کان تمنا یعنی امیدوں کا ذخیرہ وہ آپ سنا گا یہ سونے کی کان ہے یہاں سے بہت سارا سونا نکلتا ہے تو تمنا کی کان یعنی نبی پاک علیہ سلاۃسلام امیدوں کا ذخیرہ ہے اب ذرا اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے اے میرے پیارے آکا اگرچہ میں محروم صحیح بد نصیب صحیح لیکن جب آپ میری امیدوں کا مرکز ہے مرادوں کی جان اور تمناؤں کا ذخیرہ ہیں تو پھر محرومی کیسی آپ کی نگاہ رائے سے میری بد جو ہے وہ نیک بختی میں بدل جائے گی محرومی جو ہے وہ محبوبی میں بدل جائے گی آقا آپ نے نگاہ فرما دی تو یہ زمین پر رہنے والا ذرہ جو ہے یہ بھی رش کے کمر بن جائے گا میرے بیچ اسلامی بھائیو بڑا خوبصورت انداز ہے کہ میں یقیناً محروم ہوں مگر آقا آپ ہیں تو پھر خوف کیا ہے کیا لکھتے ہیں ہرمان نصیب ہوں تجھے امید کہوں جانے مرادو کانے تمنا کہوں تجھے ہرمانسی بہو تجھے امید گاگو ہر مانسی بو تجھے امید گا گو جانے موراد دے کیا کیا کہنا ہے نبی پاک کو کس کس انداز سے ان کی تعریف بیان کرنی ہے ہر شیر میں ایک نیا رنگ نظر آتا ہے آگے لکھتے گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں. گلزارِ قدس کا گلے رنگی ادا کہوں درمانے دردے بلبلے شہدہ کہوں تجھے کیا بات ہے آلہ حضرت کی گلزار قدس کسے کہتے ہیں پاکیزگی کا باغ گلے رنگی ادا یعنی رنگ دار خوبصورت نازو ادا والا پھول پھول بھی رنگدار ہے مگر نازو ادا والا ہے گلے رنگی ادا درمان کے معنی بنتے ہیں علاج کے اور, اور درد سے مراد یہاں بیماری ہے اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے اے میرے پیارے آقا علیہ سرات و میرے عظمت و کمال والے نبی آپ کو جنت کے مقدس و پاکیزہ باغ کا خوبصورت ترین نازنین پھول کہا جائے یا درد عشق میں تڑپنے والی بلبل بل کا علاج کہا جائے یعنی آپ کے وہ عاشق جو آپ کے ہجر و فراق میں ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں آپ کا نام سن کر آپ کی یاد میں آ کر آپ کا زیبہ دیکھ کر, ان کے بے چین دلوں کو قرار مل جاتا ہے آپ ان کے درد کا درما بھی ہے بہت خوبصورت شیر ہے نا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اور خوبصورت بات ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں نا ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں آپ ذرا شیر کو سمجھئے کہ پریشان حال مسئیبت زدہ بھی اگر مجھے آپ سن رہے ہیں تو آئیے ربی پاک کے دربار میں ارز کرتے ہیں گلزارِ قدس کا گلے رنگی ادا کہوں درمانِ دردِ بلبلے شہدہ کہوں تجھے گلزارِ قدس رنگی آدا کہوں گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں درمان در دے بل بے شا کہ تجھے شہدہ تہو تجھے سحانا ربا ہے میرے بیچے اسلامی بھائیو ہم ذرا اگلا شعر سنیئے صبح وطن پہ شام غریبان کو دو شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے میرے بیچے اسلامی بھائیو اس شعر کی خوبصورتی دیکھئے اپنے وطن کی صبح بڑی آرام دے ہوتی ہے بڑی پرسکون ہوتی ہے اور شام غریبان یعنی مسافروں کی شام تو بڑی مشقت والی ہوتی ہے نارملی وہ جب شام ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں کہ اب رات کہاں گزارنی ہے کیونکہ وطن سے دور ہیں گھر سے دور ہیں مگر امام اہل سنت کا تخیل دیکھیں کہتے رسول اللہ صبح وطن پہ یعنی میں بے شک اپنے وطن میں ہوں صبح و سکون والی ہے مگر اس سے زیادہ فضیلت والی وہ مسافرت والی شام ہے جو مدینے کے سفر میں آئے جو آپ کے وطن اور آپ کے شہر میں آئے وہ میرے وطن کی صبح سے بھی زیادہ اچھی ہے اس سے زیادہ شرف اور بزرگی والی ہے اور آگے کہتے ہیں کہ آپ تو غریب نواز ہیں اور ایسی پیاری زلفوں والے ہیں کہ سارے جہان آپ کے زلف کے قیدی ہیں اور آپ کی زلف کے ہر بال کے ساتھ ہزارہ گاروں کا مقدر بندھا ہوا ہے جن کو آپ کی بابرکت زلفوں کے مبارک بال ہی نجات دلوائیں گے سبحان اللہ ایک پنجابی شاعر لکھتا ہے نا زلفاں تیریاں روزے قیامت ایسی عظمت پاؤں اک, اک والوں لکھ لکھ آسی جنت اندر جاؤں اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یعنی یہاں یہ پتا چل رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ سرات السلام کے در دولت کے سفر پر جو شام بھی آئے یعنی وہ قدم قدم ہی کہ نرالا ہے دنیا دیا سفران تو بندہ تے جانا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا تو مدینہ پاک کے سفر میں انسان کی تھکاوٹ دور ہوا جاتی ہے دنیا کے سفر میں تھکاوٹ ملتی ہے مدینہ منورہ کے سفر میں انرجی ملتی ہے طاقت ملتی ہے سوز اور شوق بڑھتا ہے تو بہرحال بہت خوبصورت انداز ہے نبی پاک علیہ اثرات اسلام کے مبارک شہر کی بات کرنے کی بھی اور پیارے آقا علیہ اثرات اسلام کی مبارکوں کا تذکرہ کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا اس شیر میں ہے اس شعر کو دوبارہ سنتے ہیں صبح وطن پہ شام غریبا کو دو شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے؟ وطن پہ شام غریباں کدو شرف صبحِ بطر پہ شام غریباں کدو شرف بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے کہوں تجھے اگلا شیر دیکھیے کتنا خوبصورت ہے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تج اللہ کہوں تجھے سبحان اللہ ذرا اس کے کچھ معنی سمجھ لیتے ہیں یہاں کیا مراد ہے اللہ رے واہ سبحان اللہ یہ ایک انداز ہے کسی چیز کی تعریف کرنے کا منور سے مراد نورانی ہے تابشیں یعنی چمک اور نورانی بھی اس سے یہ مراد ہے جانے جان یعنی جان کی بھی جان سبحان اللہ یہ کتنا کمال کا الفاظ ہے جانے جان یعنی جان کی بھی جان یعنی جان کی بھی روح اچھا جانے تجلہ یعنی روشنی اور نور کی بھی جان سبحان اللہ اب آلہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے نورانی جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایسی تجلیاں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو نور کی بھی جان کہوں یعنی یہ روشنیاں یہ نورانیت جو ہے یہ آپ ہی کا صدقہ ہے اور اسی طرح کے کچھ اشار قصیدہ نور میں بھی, بھی ہم نے سنے تھے کہ اللہ حضرت نے لکھا کہ یہ جو و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم اثر جو ہے وہ نور کا منبا اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے کرم سے بنایا بلکہ اعلی حضرت امام الہ سنت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے ائنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو میرے آقا کی نورانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کس پیارے انداز میں ہو رہا ہے لکھتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے ج جان, میں جانے جلا کہوں تجھے اللہ آرے تیرے جسم منور کتاب شے واہ اللہ آرے تیرے جسم منور کتاب شے اے جانے جام جانے ججھے تجھے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خوبصورت اور مبارک کلام جاری ہے جیسے جیسے سمجھتے جا رہے ہیں دل جھومتا جا رہا ہے اس کے رسول میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ اگلے سلسلے میں اسی کلام کے بقیہ اشار کو بھی سننا ہے اسے بھی سمجھنا ہے جب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو عشق رضا جو سرکار علی اصرات کا عشق اعلیٰ حضرت کے سینے میں موجود تھا اس عشق رضا کے چند ذرات چند جھلکیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے ہمارے دلوں کو بھی عشق مصطفیٰ سے منور فرمائے مدری چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوج